نل روا جنف سو انسبیلہ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 خا نما تو سدور آمین یا رب عالمین گزشتہ نشست میں ہم اس روگ کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جس کی ارتقا یافتہ صورت نفاق ہے وہ روگ وہ بیماری وہ مرض انسان کی قوت ارادی کا وہ ضعف ہے کہ جس کے نتیجے میں جس شے کو وہ حق سمجھتا ہو اس کے لیے اس میں وہ حمیت اور غیرت باقی نہ رہے کہ اس کی حمایت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینے کے لیے آمادہ ہو اور اس کی مدافعت میں اس کی مخالفت کے آگے سینہ سپر ہو جائے اور اس کے لیے بھی جان اور باغ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو یہ حمیت اور غیرت اگر حق کے لیے نہیں ہے جس شہ کو انسان حق سمجھ رہا تو یہ گویا کہ ایک بیماری ہے یہ روگ ہے یہ برس ہے کسی کی ارتقائی صورت جو ہے وہ نفاق ہے اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے کہ جو اس طرح کا مریض انسان ہے نفسیاتی اعتبار سے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق محسوس ہوئی اس کی فطرت نے گواہی دی اس لیے کہ فطرت تو انسان کے اندر ہے وہ فطرت اس کی گواہی دے رہی ہے حق سب کو اچھا لگتا ہے اس لیے کہ حق کا تعلق ہے انسان کی اس روح کے ساتھ جس کے بارے میں میں آپ کو ایک درویش کا کال سنا چکا ہوں عبدالرؤ شاہ صاحبی والے کہا کرتے ہیں کہ قرآن اور روح روح انسانی اور قرآن یہ گرائی ہیں ایک سورس ہیں ان کی ایک جگہ سے آئیں روح بھی آئی ہے اور یہ روح بن امر رب بھی یہ رب ہے قرآن یہ کلام رب ہے اس لیے ان میں اس قدر گہری مناسبت ہے کہ روح انسانی لپکتی ہے قرآن کی طرف بس اسی پر قیاس کیجئے کہ حق جو ہے روح انسانی لپکتی ہے اسے قبول کرنا چاہتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے فرس کہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس میں کوئی تعصب نہیں تھا اس میں کوئی حسد نہیں تھا اس میں کوئی تکبر نہیں تھا اگر تو تکبر ہوگا حسد ہوگا تو قبول ہی نہیں کرے گا تصدیق ہی نہیں کرے گا جیسے ابو جہل نے نہیں کیا جیسے اور جو سرداران قریش تھے انہوں نے نہیں حق کو حق مان کر دا. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا آل فرعون نے اور فرعون نے حالانکہ ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق ہے جو کچھ حضرت موسا پیش کر رہے ہیں یا جیسے کہ علماء یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یار کما یارفون اب ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے انکار کیا تو وہ تو ہو گئے کافر لیکن اب ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں یہ تکبر نہیں ہے حسد نہیں ہے تعصب نہیں ہے اس نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا ہے تصدیق کی ہے ایمان لایا ہے کہا ہے اشد اللہ وشد اللہ انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذوف ہے طبیعت کے اندر وہ کمزوری ہے زف ارادی کا مریض ہے جان و مال یہ بہت پیارے ہیں اور اس کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اب اس کے لیے قدم قدم پر امتحان آئے گا قدم قدم پر آزمائش آئے گی وہاں تو پکارا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں قاتل فی سبیل اللہ الذین دینا جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے بھی جو تم سے جنگ کرتے ہیں قاتل محت اللہ تکون فتم یقون دینو للہ تم جنگ کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے کل کا کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف جو روح ارضی پر ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انسان کو بذل نفس اور انفاق مال جان کھپانا مال کھپانا وقت صرف کرنا اینڈ ٹائم وقت ہی پیسہ ہے وقت ہی کے ذریعے سے انسان دولت بناتا ہے پیسہ کماتا ہے ان چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اب ذرا نوٹ کر لیجیے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ جس میں ایمان کی ڈیفینیشن یہ آئی ہے ان نمل مومنون الزین عامنو بلّہ و رسول مومن تو بس وہ ہے صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی صرف یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعو ایمان بھی یہی ذرا مضمون آگے کھلا تھا سورہ حج کے آخری رقو میں یادین منورک وسجدوں خیر اللہ الف جاہدوں فل جہادی ایمان کے یہ تقاضے ہیں درجہ بدرجہ رکوع کرو سجدہ کرو ہماتن اللہ کے بندے بن جاؤ خیر میں خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ اور سب سے بڑھ کر یہ چوٹی مضرت اس طرح میں مینو الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جاہدو الف اللہ ہے حق کا جہاد ہے اور یہ مضمون پھر کھل کر جو آیا ہے سورج سخت میں آ چکا ہے یازیند الکم آجارتن تنجی کم اصاب نلیم تو منسول خیر اللہ اب یہ سارے مضامین جو تفصیل بیان ہو چکے ہیں اب ایک ایسے شخص کی حالت پر ذرا غور کیجئے اس کا تصور کیجئے کہ اسے ایمان بھی پیارا ہے اچھا لگتا ہے دین چاہتا ہے آخرت کی بھی فوج و فلاح جو ہے وہ بھی مطلوب ہے مقصود ہے لیکن تن من دھن بھی پیارا ہے جان بھی پیاری ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اور تاب لاتے ہی بنے گی غالب مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز یہ ہے وہ مرحلہ کہ جس میں جب انسان اس کو بلوٹ کیجیے جب تک تو کیفیت یہ رہے کہ جب پکارا گیا نہیں گئے انفاط مال کے لیے ترغیب آئی تجوری کا دروازہ نہیں کھلا اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ نہیں گیا گویا کہ یہاں ایک کیفیت ایسی ہے کہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے لیکن اعتراف ہے کہ ہاں ہم سے خطا ہوئی تسلیم کیا جا رہا ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی اس پر استغفار ہو خود بھی اللہ سے معافی چاہے انسان اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر وہ عرض کرے کہ نبی میرے لیے استغفار کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی ہے میں اعتراف کر. جب تک یہ اعتراف تقصیر موجود ہوں جب تک خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے اس وقت تک اس سے صرف ظوف ایمان کہا جائے گا نفاق نہیں کہا جائے گا اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیجیے یہیں سے آگے اب لائن جو ہے جو بالکل لائن آف ڈیمارکیشن ہے ظوف ایمان اور نفاق کے مابین یہیں سے وہ بات واضح ہوگی جو کوتا ہے اب ظاہر بات ہے کمزور بھی اللہ ہی نے پیدا کیے لوگ اس میں بہرحال ہر طرح کا انسان خدا پن جنگوش یقس نہ کر نہ ہر زن نہ ہر مرد مرد نہ ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے وہ حقیقت میں مرد ہے اور نہ عورت جو عورت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں عورت ہے اللہ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا ہے اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ المو من القوی من المؤمن الضعیف ایک قوی مومن جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا زیادہ رتبہ ہے بہتر ہے وہ ایک کمزور مومن سے لیکن مومن کمزور ہو سکتا ہے اگر صحابہ کرام پر بھی عارضی طور پر زوف ایمان کا حملہ ہو سکتا تھا تو تاب دیگر چیرد کون سے شک اور صبح کی گنجائش ہے آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر تین صحابہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا حضرت کاب ابن مالک نے صاف تسلیم کیا جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں صاف تسلیم کیا حضور کوئی حضر نہیں تھا میرے پاس مناسبین حاضر ہوئے قسمیں کھائی اپنے آپ کو بچا لیا لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میں جتنا صحت مند ان دنوں تھا کبھی نہیں رہا زندگی بھر جتنا غنی اس دور میں تھا کبھی نہیں رہا پوری زندگی میں کوئی عذر نہیں تھا نہ بیماری کا عذر نہ افراس کا عذر کہ میرے پاس سواری نہ ہو یا زیادہ راہ نہ ہو بس یہ ہے کہ نفس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے یہ پٹی پڑھائی کے حضور تو تیس ہزار کے لشکر کو لے کر چلیں گے تو بڑی کم رفتار ہوگی تم ذرا اور دو دن اپنے گھر کے آرام کی لذت لے لو بیوی بی بچوں میں رہو ٹھنڈی چھاؤں میں رہو لیکن یہ کہ پھر تم ذرا تیز اکیلے ہو گئے دوڑاتے ہوئے اپنی ناکا کو کہا ملنا حدور کے ساتھ ہر روز صبح ہو رہی ہے اور نفس یہی پٹنی پڑھا رہا ہے یہاں تک کہ اچانک ایک دن یہ خیال ہوا انکشاف ہوا کہ اب تو چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے تم چلے جاؤ لیکن حضور سے نہیں مل سکتے آسا گھیلے پڑ گئے رہ گئے تو ان کو سزا دی گئی پچاس دن کا مقاتا ایسا سوشل مائکاٹ کہ واقعہ یہ ہے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے اور اس معاشرے کی پوری تصویر آتی ہے بڑی طویل احادیث میں سے جس میں نقشہ کھینچا گیا تو اس طرح کی کوتاہی ایک مومن حقیقی سے ایک مومن جو واقعتاً حقیقی مومن کوتاہی ہو گئی تو زورف ایمان کا یہ حملہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں مریض تباہ کہ ان پر یہ زورف ایمان کی کیفیت مستقل تعلیم رہے لیکن یہ کہ بہرحال اگر اعتراف ہے جھوٹ نہیں ہے جھوٹا بہانا نہیں ہے اعتراف تقسیر ہے تو اس کو نفاق ہرگز نہیں کہا جائے گا یہ صرف ظورف ایمان کی ایک کیفیت ہے چاہے وہ عارضی ہو اور چاہے مستقل لیکن اب یہ کہ انسان کے اندر ایک عزت نفس بھی ہے یہ عزت نفس جب تک حدود کے اندر رہے بڑی قیمتی شہ ہے لیکن ایک حد سے جب یہ گزر جاتی ہے تو یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے جھوٹ بولنے پر جھوٹی عزت نفس اب کب تک اپنی تقسیر کا اعتراف کرو گے بار بار ہو چکا ہے کب تک جا کر کہو گے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی آخر لوگوں کی نگاہوں میں گرتے ہو تمہاری وقت کم ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو توہین ہوتی ہی ہے لہذا کیوں نہ آسان راستہ اختیار کرو کہ جھوٹا بہانہ بنا دو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس کو کہ سورہ بقرہ کے ایک اکایت میں کہا گیا ہے جو حج سے متعلق آیات آئی ہیں چوبیسویں اور پچیسویں رقو میں اسی میں یہ مضمون بھی آیا ہے اخذت العزت بل اسم یہ جھوٹی عزت نفس جو ہے انسان کو گناہ پر جما دیتی اس کو گناہ گنا پر آبادہ کرتی اخذت العزت و اسم یہ جھوٹی عزت نفس یہ انسان کو گناہ پر آبادہ کر دیتی ہے یا گناہ پر جمع دیتی جب یہ جھوٹ کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں سے نفاق کی سرحد شروع ہو گئی یہی وجہ ہے قرآن مرین میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں نفاق کا تذکرہ آتا ہے سب سے زیادہ جس وقت کو نمایاں کیا گیا وہ جھوٹ ہے جیسا کہ اب ہمیں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی ولحم عذاب ال علیم ان بے یک ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو یہ کہتے رہے جو جھوٹ یہ بولتے رہے گویا کہ سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ان کا یہ ان کا سب سے بڑا وصف ہے اور وہ جو دو حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں دو بار سنا چکا ہوں اس میں بھی سب سے پہلے جو لفظ آیا اذا نسا کا زبان جب بولے جھوٹ بولے دوسری حدیث میں بھی اذا نسا کا تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا عدم ہے پہلا وصف ہے جہاں انسان نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گویا کہ اب نفاق کی سنت شروع ہو گئی لیکن نفاق کے مرض کے کچھ مراحل اور مدارج ہیں اور جیسے کہ معروف ہے ٹی بی کے تین مرحلے فرسٹ تی سٹیج آف ٹی بی، کلوس سیکنڈ سٹیج آف ٹوبر کلوس تھرڈ اینڈ فائنل سٹیج آف ٹوبر یہ میں انسیڈنٹلی آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں جو امریکہ وغیرہ میں جو جرل چھپ رہے ہیں ہیلتھ سے متعلق ان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ مغالتا ہو گیا تھا ہمیں کہ ٹی وی دنیا سے ختم ہو گئی ہے ٹی وی تو بہت موجود ہے ابھی اور اس کے خلاف تو ابھی جنگ جو ہے انسان کو جاری رکھنی ہوگی تو عام طور پر سمجھا یہ گیا تھا کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے ٹی وی کے ریڈیکیشن میں بہرحال ٹی وی کے یہ تین درجے پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اور تیسرے درجے پر جو پہنچ جاتا تھا آج کل تو بہرحال اس کی ادویات بہت مؤثر بھی ہیں بہت لمبا علاج اگرچہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ میں طالب علم تھا کہ تھرڈ سٹیج والا جو مریض ہوتا تھا ٹوبر کلوس کا اب اس کے بارے میں نا ہی ہوتی تھی اس کی صحت جو ہے کامل صحت کی بحالی کا امکان اس دور میں معدوم کے درجے میں اسی طریقے سے یہ تھرڈ سٹیج پر جب پہنچتی ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے یہ بیماری لفاف کی لیکن یہ کہ ان تینوں درجوں کو دراچت سمجھ لیجیے جب تک صرف جھوٹے بہانے ہیں یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان نے کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں گویا کہ اعتماد میرا اٹھ سا گیا ہے ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں کوئی نہ کوئی غزل میرے پاس موجود ہوتا ہے تو اب جیسے کہ لوگوں میں اعتماد کچھ ختم ہو رہا ہے کچھ لوگ مسکراتے ہیں زیر لب تو اب اس کی تلاشی کرنے کے لیے آدمی جھوٹی قسمیں کھاتے اللہ گواہ ہے خدا کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ عذر ہے یہ حقیقی عذر ہے میں کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا رہا ہوں یہ کوئی عذر لنگ نہیں ہے اب اس میں قسم کھانا یہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ جو سورہ منافق کی نمبر آٹھ نمبر دو ہے اب تخدو ایمان جنت ان اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے سدا یا سدو یہ فیل لازم بھی ہے فیل متابدی بھی ہے سدا یا سدو کے معنی کسی راستے سے خود رک جانا اور کسی کو روکنا یہ دونوں مفہوم ہے اس کے تو اللہ کے راستے سے تصدو ان سبیر اللہ اللہ کے راستے سے جہاد فی سبیر اللہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے اپنی قسموں کو خدا کی قسم یہ عذر ہے یہ مجبوری ہے یہ تکلیف ہے بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے کچھ پتا نہیں ہے کہ شاید اس کا جلدی انتقال ہو جائے کوئی اور اس کا پرسان حال نہیں ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اب اس میں قسمیں کھا کر اپنے اس جو جو لاسٹ جو کانفیڈنس ہے جو ان کا اعتماد جو ہے ختم ہو چکا تھا اسے بحال کرنے کی کوشش یہ دوسری سٹیج ہے تیسری سٹیج وہ ہے تھرڈ سٹیج آف ٹی بی کے کورسپونڈنگ نفاق کی وہ تیسری سرحد جو ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب شدید قسم کی دشمنی اہل ایمان سے پیدا ہو جاتی ہے. بالخصوص قیادت سے قائد سے اس کو بھی نفسیاتی طور پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ ایک انسان یہ دیکھتا ہے جب بھی کوئی تقاضا آیا کچھ لوگ ہیں کہ فورن فورن جو ہے لبے کہتے ہیں نکل پڑتے ہیں دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہی نہیں کوئی مسلحات کے آڑے نہیں آتی اب اس پر انہیں سخت جو ہے تہش آتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری بزدلی یا ہماری کمزوری یہ نمایاں ہو رہی اگر سب لوگ بیٹھے رہے تو سب برابر ہیں کوئی بھی نہ اٹھے کچھ لوگ اٹھے اور نکل کھڑے ہوئے اب معلوم ہوا کہ جو رہ گئے ہیں ان کے اعتبار سے ایک نیگیٹو تھنکنگ جو لازمن پیدا ہوگی وہ نمایاں ہو گئے جیسے وہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ تو چاہے گی کہ سب کی دم کٹ جائے اس لیے کہ خام کا وہ نکو نہ رہے وہ بلیوں کے اندر وہ علیحدہ نظر نہ آئے بلکہ سب کے سب برابر ہو تو اگر تو سب بیٹھے رہے اس کا بھی ایک لکشہ میرے سامنے آگے آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے صلح جب مکمل ہو گئی تحریر پوری ہو گئی اس کے بعد جب حضور نے فرمایا مسلمانوں یہیں اب احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ ہے یہی قربانی دے دو کوئی نہیں اٹھا میں تو حیران ہوتا ہوں یہ موقع واحد موقع ہے کہ میں حضرت ابو کے بارے میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے ہوں کوئی نہیں اٹھا تین مرتبہ حضور نے فرمایا اور پھر آپ دل گرفتہ ہو کر پچھلی نشست میں بھی حضرت ام سلمہ کا ذکر آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی ازواج میں بہت ہی جن کو کہا جائے ذہین اور فتیم اور معاملہ فہم بہت سمجھدار خاتون تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھی تو حضور گئے خیمے میں اور جا کر شکایتن کہا میں نے تین دفعہ مسلمانوں سے کہا کوئی نہیں اٹھا تب حضرت ام سلمہ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے آپ اپنا ایرام کھول دیجیے قربانی دے دیجیے بس یہ جیسے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے جیسے مسلمانوں نے دیکھا کہ حدور نے اب ایران کھول دیا سب کے سب کھڑے ہو گئے سب نے ایران کھول دیا اس لیے کہ ایک حالت منتظرہ ان پر تاری تھی کہ ہو سکتا ہے حدور ابھی امتحانی لے رہے ہو ہمارا ہو سکتا ہے کچھ اور شہ ہو جائے لیکن جب یہ ہو گیا معاملہ تو معلوم ہوا کہ نہیں اب یہ فیصلہ ہے یہ تو اب فیٹ اکمپلائی جس کو کہتے ہیں فیٹ اکمپلی اب ہو چکی بات لہٰذا وہ اس کے اوپر سب نے عمل کیا اس وقت میں نے واقعی اثر اس لیے عرض کیا ہے کہ جب سب کے سب بیٹھے رہے تو کوئی بھی نمایاں نہیں ہوا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے حضور کا حکم مان لیتے کچھ نہ مانتے تو اب نہ ماننے والے نمایاں ہو گیا لہدا جو انہوں نے مان لیا ہے وہ ایک درجہ جو ہے آگے وہ نکل گئے اس اعتبار سے جو پیچھے رہ جاتے تھے انہیں غصہ آتا تھا وہ انہیں کہتے تھے بے وقوف ہے یہ لوگ یہ دیوانے انہیں کچھ اپنے آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں اس لیے سفا کا لغذہ تھا کہ یہ تو سفہا ہے جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور دوسرے اہل ایمان ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے تھے انومنو کم آمن سفہا کیا مسترا ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں یہ تو نادان لوگ ہیں انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں انہیں اپنے شر کا خیال نہیں انہیں اپنے نفع کا حفاظت کا کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں یہ تو دیوانے ہیں فیلٹکس ہیں ایک تو یہ ان کا تصور اور دوسرے پھر خاص طور پر جو قائد ہیں اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذاتی پرخاش ذاتی بغض ذاتی عداوت ان کی وجہ سے ہم اس امتحان میں پڑے ہوئے ان کی وجہ سے ہم پر یہ ہر روز ایک نیا امتحان جو ہے وہ آ جاتا ہے نئی آزمائش سے ہم دو چار ہو جاتے ہیں لہذا یہ جب سٹیج آ جاتی ہے یہ ہے وہ ٹی بی کی تھرڈ اسٹیج نفاق کی وہ کیفیت کہ جس کے بعد وہاں سے واپس آنا بالکل ممکن اس زمن میں میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو آخری سٹیج ہے اس کے لیے چونکہ اور دوسری جگہوں پر اس کا شاید موقع نہ آئے حال یہاں تک پہنچ گیا تھا سورہ آل عمران کی آئٹ نمبر 161 سو اکسٹھ ہے وماکان نبی الگ یغل الما یگل الیات میں ماغلہ یوم القیاما یعنی حضور پر خیانت تک کا الزام منافقین نے لگایا ہے غزبہ یہود کے بعد یہ سوریہ عال عمران میں تبصرہ ہو رہا ہے غزوہ کے حالات کا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہے اسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس درجے در دریدہ بہنی کا عالم ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت تک کا الزام عائد کرنے سے بعد نہیں رہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بغض کس درجے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا مسلمانوں کے بارے میں بالعموم یہ تو سورہ منافقور کا جب ہم مطالعہ کریں گے سلسلے بار تو آج سامنے آ جائے گی وہ یہ کہتے تھے انصار سے جو ان میں سے کھاتے پیتے لوگ تھے صحابہ انصار رضوان اللہ تعالی المجمعن. کہ دیکھو یہ بھگ منگے جو ہیں یہ مہاجر یہ آ کر تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں تم ان کی دیکھ بھال کرتے انہیں کھانے پینے کو دیتے ہو تب ان کے اندر یہ بڑا جوش اور ولولا ہے اگر تم اپنا ہاتھ روک لو تو نشہ حرل ہو جائے گا ان کا دن میں تارے نظر آ جائیں گے وہ کہتے ہیں ہوم النزین یقون لاتون سے کوڑا منندا رسول اللہ خزائے السماوات ورد ولاکنف اللہ یقون مت خرچ کرو ان پر یہ جو ہے یہ دودھ پیتے مجنو ہے یہ اصل میں اگر یہ تم نے ہاتھ روک لیا تو یہ سب کے ساتھ منتشر ہو جائیں گے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان وغیرہ اور جوش جہاد اور ذوق شہادت یہ سب ختم ہو جائے یہ ان کا نقشہ ہے اہل ایمان کے بارے میں اور حضور کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی گواہی ہے کہ خیانت تک کا الزام حضور پر انہوں نے عائد کیا ایک اور واقعہ بہت مشہور آتا ہے جب حضور مال غریمت کی تقسیم فرما رہے تھے کسی شخص نے بدبخت نے کھڑے ہو کر کہا اے دلیہ محمد اور اس میں در حقیقت کس قدر زہر پناہ ہے اے محمد عدل سے کام لو گویا کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نا کا الزام عائد کر رہا ہے اسی طرح سورہ توبہ کی آج نمبر اکسٹھ میں الفاظ آئے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ النزی نہ وَيَقُولُونَ هُوَ و <عُزُن> ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نرے کان ہی کان ہے یعنی یہاں بغذ نہیں ہے کوئی بھیجا نہیں ہے اندر سمجھتے نہیں ہے بات کو جو بات کہہ دو مان لیتے ہوا عذن میرے کان ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اگر صاحب خرد ہے وہ کان سے جو کچھ سنتا ہے پھر اپنے عقل کی ترازو میں اسے توڑتا ہے آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو